اس سے پہلے کہ عوام میں سے بعض احادیث باب تھامان بلّہ صبر والا خدا اللہ ایمان بلّہ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی تقدیر پر صبر کرے بہت سی چیزیں تقدیر کی ایسی ہیں جو اللہ تعالی لکھ دیتا ہے جو آدمی جس کا آدمی کے ذہن میں تصور بھی نہیں ہو سکتا یا آدمی کا اس میں کوئی دخل نہیں اسباب استعمال کرے جو کچھ ہو اللہ تعالی نے جو کچھ لکھ دیا ہے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی تقدیر نافذ ہوگی اس میں سے سب سے بڑی چیز اور سب سے اہم چیز جو ہے آدمی کی وہ چار چیزیں جو فرشتہ آ کر کے ماں کے پیٹ میں جب وہ ٹھہرتا ہے اسی وقت لکھ دیتا ہے جس میں کب پیدا،, پیدا،, پیدا اس کی روزی کیا ہوگی اور اس کی عمر کیا ہوگی اور اس کی موت کب آئے گی بہت سی اقدار بہت سی تقدیریں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالی نے جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے لکھ دیا ہوتا ہے لیکن بعض اسباب کی بنا پر اللہ تعالی ان تقدیروں کو بدل دیتا ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہ ایک حدیث شریف کا صحیح حدیث کا ترجمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء جس کو قضاء معلق کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لکھ دیا ہوگا کہ اگر بندہ نیک کام کرے گا تو اس کا یہ اس کی یہ تقدیر بری اس کی ظاہر نظر میں بری ہوگی تو اس کے لیے اچھی کر دی جائے گی اگر یہ چیز نہ ہوتی آپ ایک نقطہ یہ سمجھیں یہاں اگر یہ چیز نہ ہوتی تو دعا کا کوئی معنی ہی نہ تھا اگر یہ چیز نہ ہوتی تو دعا کا کوئی معنی ہی نہیں ہے کیونکہ آپ رات دن دعا کرتے ہیں اس دن اثرات المستفیم رب بنا آتے دنیا اگر اللہ تعالی نہیں آپ کے لیے لکھیا ہے ہو سکتا ہے اس دعا سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہوگا کہ دعا سے اس کو ہم بدل سکتے ہیں اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے يرد القضاء الا الدعاء حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ کابا شریف کا طواف کرتے تھے طواف کے وقت بہت سی دعائیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں ان میں سے بہت سی دعائیں ایسی ہیں جس کے معنی بھی صحیح نہیں حقیقت میں لیکن بہرحال لوگ اس کو پڑھتے ہیں کتابیں لے کر کے پڑھتے ہیں اس کا مطلب سمجھیں نہ سمجھیں لیکن صحیح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا تو آپ کی نہیں ثابت ہے سوائے ما بین اور رکنی رکن اسود اور رکن آپ رب بنا آتنا پھر دنیا ہنسنا پڑا کر دیتے ہیں <تصفح> صحابہ کرام سے بہت سی عدیہ ثابت ہیں اذکار ثابت ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دعا یہ بھی ثابت ہے اللہ میں ان کن تک دیں فل اشتیائے فج الابتی حضرت عمر رضی اللہ علیہ کے تو <تصفح> <توقت تصفح> وقت یہ پارٹی وغیرہ نے صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ اے میرے رب اگر میرا میری تقدیر تو نے بدبختوں میں لکھ دی ہے تو میری اس تقدیر کو بدل کر کے نیک بختوں میں لکھ دے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا ہے اور بہت صبر کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ سے دعا بھی مانگیں صبر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگیں اگر اللہ تعالی نے لکھا ہے تو اس صبر کی اور اس دعا کی بنا پر تقدیر بدل جائے گی نہیں تو وہ دعا ضائع نہیں جائے گی آدمی ایک مسلمان کی دعا جیسا کہ صحیح حادث میں ہے وہ ضائع نہیں ہوگی کیونکہ یا تو وہ دعا بےئین نہیں قبول ہوگی اس کی اللہ تعالیٰ اس کی اس مراد کو جس کے لیے دعا کیا ہے وہ پوری کر دے گا یا پھر کوئی آنے والی مصیبت کو اس دعا کی بنا پر ٹال دے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس کے اجر اور اس کے ثواب میں اضافہ کرے گا بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افنطان فنح کفر افطان فی فن سب ونیاں المیت میت کے اوپر غیر شرعی رونا غیر شرعی کچھ شرعی بھی رونا ہوتا ہے اور غیر شرعی بھی رونا ہوتا ہے شرعی رونا یہ ہے کہ آدمی کا دل پسیجے آدمی کا دل نرم ہو موت سے یہ مطلوب ہے آدمی کا کو غم لاحق ہوا ہے تو روئے اللہ کے سامنے آنکھ روئے لیکن زبان سے اللہ کا شکوا نہ ہو اللہ کا شکوا نہ ہو اور نہ اس طرح کی کوئی چیز نکلے جو اللہ کی رضا مندی کے خلاف ہو نبی کریم میں نے حدیث بیان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے صحابہ نے کہا آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے ہوئے روتے ہیں ان کی بعض کی سمجھ میں تھا کہ مطلق رونا بھی جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلبویا دل, دل تو ہے پتھر نہیں ہے القلب و حضن دل اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دل میں رافت اور رحمت اور شخصت کو کود کود کے بھر دیا تھا عزیز ان علیہ تم علیکم ان علیہ کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل غمگین ہوتا ہے وہ لائن القدمہ آنکھ سے آنسو جاری ہو رہے ہیں ولا نقول ربنا صرف وہی ہم بولیں گے یا کہیں گے جو اللہ کی رضا مندی کی بات ہے انا علّہ الیہج ہوں نہاحا کا مطلب ہے کہ زوردار آواز میں میت کے اوپر رونا یا رونے کو فخر سمجھنا پرانے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا شاعر کا کہنا ہے ادا متفقین بما ان و سفی علیہ الج یا امام آبدی یا امم علک یا امام آبدی و سفی جب میں مر جاؤں تو جس طرح رونے کا حق ہے دنیا میں دنیا کو رو کر کے بھر دینا وشوق علیہ الجیب یا امم آبدی اور میرے اوپر اپنے گرے کو پھاڑنا تو یہ چیز ہوا کرتی تھی اسی وجہ سے اگر کوئی شخص اس کو فخر سمجھتا ہے مرتے وقت اس طرح کی کوئی وسیعت کر جاتا ہے یا اگر اس کو معلوم ہے کہ ہمارے بعد کے لوگ ہمارے اوپر اس طرح کے غیر شرعی رونا اس طرح کا غیر شرعی رونا روئیں گے اس نے وسیعت نہیں کی نہ رونے کی تو پھر وہ حدیث شریف آتی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان نل می یاد ہوگی شاید تو جو پڑھے ہوں گے حدیث ان نل می تلو حجزب ببو کا میت اپنے گھر والوں کے رونے کی بنا پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے لیکن اگر اس کو معلوم تھا یا رواج ہے عام طور پر کہ رو رہے ہیں وصیت رو, لوگ روتے ہیں مرنے کے بعد غیر فرعئی رونا اس نے وسیعت کر دی کہ بھائی ہمارے بعد رونا نہیں لوگ روئیں تو وہاں اللہ کی آیت کا یہ ترجمہ آپ کریں لا تزر ہوا وزر وزرا کوئی گناہ والا دوسرے کے گناہ کو نہیں اٹھائے گا تو کہنے کا مطلب ہے کوئی آدمی دوسرے کے گناہ کو نہیں اٹھائے گا یہ ہے تو یہاں جو ہے نیا المیت سے مرادی ہے جیسا کہ پرانے زمانے میں رویا کرتے تھے اور برے انداز تھے اور کبھی کبھی آدمی روتا ہے کیا میں ہی اس طرح کے بدبخت تھا کہ ہمارے بچے مر جائیں یا ہمارے جو کچھ یہ سب چیزیں اللہ کی تقریر پر صبر نہ کرنے کی نشانی ہے حضرت عبداللہ اللہ میں مسعود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی okay. سمن ممبر الخدود و شک الجوب و دد آبدہ ہم میں سے وہ شک نہیں ہے جو مصیبت کے وقت اپنے رخصاروں کو اپنے چہروں کو پیٹتا ہے وشق شک اور اپنے گرے کو کھاڑتا ہے ودعا ودابدہ والجاہلی جاہلیت کی پکار پکارتا ہے رضی اللہ عن رسول حضرت فرماتے ہیں کہ آدمی کے ساتھ بندے کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا جب ارادہ رکھتے ہیں تو دنیا ہی میں اس کو سزا دے کر کے پاک کر دیتے ہیں اس کی موافقت میں بہت سی احادیث آئی ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ ایسا ہوا جو آدمی نے اس کے حق میں توبہ نہیں کی اور وہ گناہ میں پکڑا گیا اس پر دنیاوی سزا لاگو ہوئی قتل کے بدلے قتل کیا گیا زنا کے بدلے رجم کیا گیا کوڑے لگایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخرت میں اس کے یہ سزا جو ہے آخرت کے لیے اس کا کفارہ ہو گئی یعنی اس سزا کا مواخذہ قیامت میں اس کو اس گناہ کا مواخذہ قیامت میں اس سزا کی بنا پر نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نگو بچو حاضل کازورات ان گندے کاموں سے فمن او کی باب دنیا جس شخص کو دنیا میں اس کے بدلے عقار دے دیا گیا سزا دے دی گئی پہ و کفارتن لہ فی آخرا تو آخرت میں اس کو اس گناہ کے بدلے نہ پکڑا جائے گا اللہ تعالیٰ اذا اراد اللہ اب آبد الخیر اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں خیر کا له الحب في دنیا دنیا ہی میں پکڑ لیتے ہیں وہی ادا اراد الشر جب کسی بندے کے ساتھ عذاب کا شر جو ہے اگر اللہ کی طرف نسبت شر کی نہیں کی جائے گی عذاب دینا بندے کے لیے شر ہوا لیکن اللہ کی نسبت سے وہ شر نہیں ہوا اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں جہاں حدیث میں آیا ہے وہ شرر علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کہتے تھے وہ شرر علی اے میرے رب شر کی نسبت تیری طرح نہیں کی جائے گی آدمی کی نسبت تو شر ہوا مصیبت آئی چوٹ آئی اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے پیر ٹوٹ گئے بندے کی نسبت سے تو شر ہوا لیکن اللہ نے خیر کا ارادہ اس کے لیے کیا جس وجہ سے وہ شرح سہیلے یعنی اللہ کا کوئی کام بھی شر شر کا نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی خالق الخیر و شر ہے یہ مختصر عقید عقیدہ رکھیے لیکن شر کی نسبت جو ہوگی یا شر ہونے کا کی نسبت اس کی بندے کی وجہ سے ہے اللہ کیا وہ سر نہیں ہے اگر کسی کو اللہ تعالی عذاب دے رہا ہے کسی کا سر ٹوٹ گیا پائے ٹوٹ گیا جسم ٹوٹ گیا کچھ بھی ہوا تو بندے کی نسبت سے تو ظاہر طور پر اس کی تکلیف کا اس کے لیے سر کا باعث بنا لیکن وہ اللہ تعالی نے اس کے لیے خیر کا ارادہ رکھا ہے اذا اراد اللہ خیر اجر اللہ پھر دنیا اسی وجہ سے کھانا چاہیے الحمدللہ حال الحمد من حال النار ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اور جہنم لوگ کے لوگ جہنمیوں کے حال احوال سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں وہ عیدہ ارادہ شر کسی بندے کے ساتھ اگر سر کا ارادہ بندے کی نسبت سے جو شر ہوتی ہے جو سر ہوتا ہے ام سکا انہ اس کے گناہ سے اللہ تعالی اس کے گناہ سے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا ہے حق کا یو آفیا بھی قیامت کے دن پورا پورا اس کو آزار دے گا یہ بہت بڑی چیز ہے اس وجہ سے اس، ان مصیبتوں کو اللہ کی طرف سے تقدیر سمجھ کر کے اللہ کی طرف سے خیر سمجھ کر کے آدمی کو صبر کرنا چاہیے اس کو برا بھلا اس کی وجہ سے آدمی برا بھلا کہیں یا شکوا کرے اللہ کی کے خلاف اللہ کے دربار میں چھکوا اور اللہ کے مرضی کے خلاف چھکوا دو بات ہے حضرت حضرت یاقوب علیہ السلام جگر گوشا اپنے جگر گوشا کو جب نہ پا کر کے روتے تھے تو کہتے کیا کہتے تھے انما اشکو بستی و اللہ میں اللہ کے دربار میں اپنے غم اور اپنے حموم کا کی شکایت کرتا ہوں ان اسکو یعنی اللہ ہی نے دیا ہے اللہ ہی ٹال سکتا ہے لیکن یہ کہیں کہ کیا ہم ہی ایسے رہ گئے ہم ہی اتنے نکمے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مصیبت دے لوگ گنا کر کے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں روزے بھی نہیں رکھتے ہیں لیکن دنیا میں دند دناتے پھرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کو روزے ملتی ہے اچھی سے اچھی حالت میں ہے. یہ شکایت کی بات ہوئی ناوز ملن عالن ہو سکتا ہے وہ کس حالت میں ہو لیکن اللہ کا شکر بہارا رضا ہونا چاہیے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادارہ اے تم مبتلا جب کسی کو مبتلا دیکھو بلا میں مبتلا دیکھو مصیبت میں پھنسا دیکھو پکولو الحمد للہ پانی میں مبتلا اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس نے مجھے جس سے تمہیں جس مصیبت نے تمہیں ڈالا اس سے مجھے پناہ دی تو یہ چیز ہونی چاہیے لیکن جب مصیبت آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مصیبت کو مت مانگو مصیبت کو مت مانگو ہو سکتا ہے اس وقت صبر نہ کر سکو اور دوسری روایت میں آیا ہے صبر مت مانگو یہ بھی ہے اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق دے جب مصیبت آ جائے تب صبر کی توفیق ہو تب صبر کی دعا مانگنا چاہیے عام حالات میں صبر کی توفیق اس طرح کا نہیں مانگنا چاہیے گویا صبر آپ نے مانگا بازراج تو مانا اس وجہ سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب صبر آپ نے مانگا تو گویا مصیبت مانگی آپ اس کو آگے بڑھ کر کے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کتنی بڑی فضیلت کا کام ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرم اللہ تمنا لکھال ادو دشمن سے مٹبھیڑ ہونے کا تمنا نہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا موقع دے کہ ہم دشمن سے لڑیں نہیں اللہ تعالیٰ دشمن سے کو دور رکھے دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر اس روب سے مروب ہو کر کے وہ دور رہے اور یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا دل لائے کہ ہم دشمن سے لڑیں نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مبتلا ہو جائے اس میں دشمن سے سامنا ہو جائے تو اس وقت صبر کرو اس وقت صبر کرو اس وقت صبر کا بہت بڑا درجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا ان اعظم الجزاء ما فرمائے ثواب کا اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ جس قدر بڑی مصیبتیں کسی شخص کے اوپر ڈالی ہوں گی کوئی ان اللہ تعالی عید احب قوم ارقلاح اللہ حدالعزت جب کسی قوم سے پیار رکھتے ہیں تو ان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں اس کو آپ اور واضح طور پر سمجھیں کہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق کے سید الخلق پوری مخلوق کے سید پوری مخلوق سے افضل لیکن آپ کو زندگی بھر مصیبتوں ہی کا سامنا رہا آنکھ کھولی تو یہ تھے بکری تک چرانی پڑی اس کے بعد پھر جب موقع جب وقت آیا اپنا پیٹ پالنے کا تو خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے گاڑی کمائی کماتے تھے اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ابو سے سرفراز کیا تو کیا کیا کس کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا زندگی بھر دشمنوں کے ساتھ لڑائی اور, اور ان کے ساتھ بہرحال ان کی ریشہ جوانیاں کا دیکھنا سب کچھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا یہ رہی ہے کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ ولّہ نے فرمایا ہے اشد اللہ سے بلا ان المبیا سب سے زیادہ مصیبتیں جن پر آتی ہیں انبیاء علیہ السلام تم المسل و پھر جس درجے کے لوگ فضیلت میں انبیاء سے قریب ہوں گے ان کو اتنی مصیبتیں آئیں گی تو جتنا ہی بڑا آدمی ہوگا اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک اتنا ہی اس کو مصیبتیں آ کر کے رہیں گی انبیاء کے حالات آپ دیکھیں قوموں کے ساتھ پھر خود ان کے اپنے حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام خود ان کی ذات کو جو تکلیفیں پہنچی بہرحال انزم الجزا ماں اعظم البلا اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا سوال دیتا ہے جتنی بڑی مصیبت کسی کے اوپر وہ لاتا ہے وہی احبا قوم جب کسی قوم سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں ابتلا اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان سب سے محبوب قوم ہے اللہ تعالی اور ابتلاح اور آزمائشوں کا ایک عظیم سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پھر حضرت صاحبہ علیہ السلام کے زمانے سے ہمیشہ رہا ہے سطح زکار رہا ہے ازل سے تا امروز جراء مصطفی سے شرار بلا ابھی ہمیشہ یہ رہے گا اللہ تعالی اس میں کوئی شک نہیں ہمیں ایک ذرہ برابر یہ یقین شبہ نہیں ہے کہ مسلمان قوم ہزار گئی گزری ہے پھر بھی اللہ کی فضل سے چند ہی ہماہد وہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں انہی کے ساتھ جو بھی ہو آج کل جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس سے پہلے جو آئی ہیں ہمیشہ کفر ملتن واحدہ رہا ہے یہ تو ایک سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تاریخی گواہیاں بھی ہیں سب کچھ ہیں وہ ہوا کیا رہے گا ہوتا رہے گا ہمیشہ ہوتا رہے گا اس میں ایک ہوتا ہے آدمی کے ایمان کا آدمی کے یقین کا اللہ پر صبر کا اللہ پر توقل کا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں ہمیشہ کرے گا انشاءاللہ دوسری قوموں کو بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں اور لیکن فرق یہ ہے کہ ترجن امین اللہ مالا ارجن تم موحدین اللہ کو پوجنے والے اللہ سے جو امید رکھتے ہیں ان کو امید نہیں ہے وہ تو قابر ہیں ان کو امید نہیں لیکن ہے کہ مصیبتوں میں سب برابر ہیں تمہاری فضیلت اللہ کے یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے سواب کی امید ہے اللہ کی جنت کی امید ہے اللہ کے قربت کی امید ہے اللہ کے دیکھنے کی امید ہے یہ سب چیزیں ہیں وہ لوگ ان سب امیدوں سے معروم ہے فمن رضو فلح اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ڈالتا ہے تو جو شخص اللہ کی مصیبت پر اللہ کی مشیت پر راضی رہتا ہے فلاح الرضا اللہ تعالی ان سے خوش ہوتا ہے وہ من سخی دفل سخت او سخت اور جو شخص اللہ کی تقدیر پر اللہ کی مصیبتوں پر ڈالی ہوئی مصیبتوں پر ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی اس پر ناراضگی ہوتی ہے یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح دوسری حدیث میں آیا ہے بہت سی حدیثیں اس بار میں آئی ہیں صبر کے متعلق آپ ترغیب و ترغیب ایک کتاب ہے امام منظری کی ترغیب ترغیب ان کا طریقہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں ثواب کے کام یا جیسے مثلا روزے ہیں نماز ہیں اور دوسرے کام ہیں ان کی ترغیب کی احادیث ذکر کرتے ہیں حدیث کی کتاب ہے پھر اس کے بعد اس سے نماز کے چھوڑنے کی یا اس کے خلاف کام کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے اس سے ڈرانے والی احادیث لاتے ہیں اس وجہ سے فصل ان پھر ترغیب و فصل ان پھر ہر چیز میں لاتے ہیں جیسے وجوب الصلا نماز فرض ہے اور اس کے بعد پھر ترغیب کے اس کے بعد پھر منتر کس طرح یہ سب ذکر کرتے ہیں ترغیب و ترحیم ایک کتاب ہے اس کی خدمت اس زمانے میں علامہ ناصر الدین الوانی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ صحیح احادیث اور غریب احادیث ہر باپ کی انہوں نے الگ کر دی ہے اس کا ترجمہ شاید ہو رہا ہے کسی ادارے کی طرف سے اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے اردو میں بہت ہی عظیم کتاب ہے اس کو آپ پڑھیں تو بہت سی چیزیں آپ کو اس باب کی ملیں گی ہر مسئلے میں ترغیب اور ترین اس میں بہت سی روایتیں ایسی نکل کی ہیں جن میں ایک روایت یہ بھی ہے صحیح روایت ان الرجل اللہ منزلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس اللہ تعالیٰ کیا اس کا ایک خاص مرتبہ ہوتا ہے خاص درجہ ہوتا ہے فما عمل کے ذریعے سے وہ نہیں پہنچ سکتا ہے پیب تلی عمل میں کمی ہوتی ہے اس کے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمل کی وجہ سے آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا لیکن عمل کے ذریعے سے داخل ہونے کے لیے اللہ تعالی نے اپنی رحمت ساتھ رکھ دی ہے اگر اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ بھی کسی کو جنت میں نہ داخل کرے تو وہ ظالم نہیں ہے ہماری یہ کتاب ہے اس کو پھاڑیں یا اس کو رکھیں جو چاہیں کریں اسی طرح ہم اس کے ہیں سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہیں جو چاہے ہمارے ساتھ کرے وہ ظالم نہیں ہوگا عادل ہوگا لیکن اس کے باوجود اس نے کتب بار نفس سے رحمت, اس نے رحمت اور انصاف عدل کو اپنے اوپر دکھ رکھا ہے تو عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نشان بنایا ہے کہ عمل کے ذریعے سے آدمی جنت میں داخل ہو, ہو سکتا ہے جیسا کہ حدیث شریف ہے جیسا کہ آئے تو شریفہ میں آئے بلا بے خوش اللہ اللہ دین امن عاملیات اللہ, اللہ دینا امن وامل کرام پیار میں کتنی جگہ آیا ہے کہ عمل سارے ایمان اور عمل سارے سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا تو گویا وہ اعمال اس کے اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو یا جنت میں داخل ہو کر کے وہ اونچے مرتبے میں جائے ہمارا ضال اللہ بما تلی ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسندیدہ چیزوں میں مبتلا کرتا رہے نہیں مصیبت میں مبتلا کرتا رہتا ہے حت تیو بل ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے تو یہ مصیبتوں کا ایک درجہ ہے حقیقت میں یہ مصیبتیں ایک نعمت ہے اگر آدمی سوچے شرط یہ ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے اللہ کی رضا مندی کے علاوہ اور کوئی بات زبان سے نہ نکلے آپ نے وہ روایت سنی ہوگی حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰوں کے ایک ساتھی شاید ابو عمران اب ان سے حضرت ابن عباس نے کہا الیک امراسن من احل جنتی انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ کی کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں جنت میں جنتی ایک جنتی عورت کو دکھا دوں تو کہتے ہیں بھلا دکھا دو ضرور دکھاؤ کہتے ہیں حاضر ہی سودا یہ کالی عورت جو چل رہی ہے یہ جنتی ہے مبشرین بل جنا کا نام آپ نے سنا ہوگا عشرہ مبشرین ہے اس کے علاوہ اور بہت سے مبشرین ایسے ہیں جن کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکاشا ابن محسن ان کو بھی پیارے رسول نے اس طرح کی خوشخبری دی کہ ستر ہزار آدمی ایسے ہوں گے کہ بغیر حساب کتاب جہاں داخل ہوں گے جنت ان میں سے وہ کاشا ابن محسن تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جنت میں چلتی پھرتی دنیا میں ایک جنتی عورت تمہیں نہ دکھا دوں تو انہوں نے کہا ضرور دکھائیے کہتے ہیں یہ کالی عورت پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی دکھایا فیضمس کی ایک بوڑھی عورت تھی جو اپنی لاٹھی کے ذریعے سے چل رہی تھی تو انہوں نے ان کو دکھایا اور کہا یہ عورت پیر رسول کے پاس آئیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے سرا یعنی مرگی کی بیماری ہے بے ہوش ہو جایا کرتی ہوں اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے نجات دے اس میں کوئی شک نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا حضرت علی کی آنکھ کو اٹھا کر کے رکھ دیا حضرت ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی تھی کسی غزے میں پیارے رسول نے ہاتھ سے اپنے اٹھا کر کے فٹ کر دیا تو وہ صحیح سالم آنکھ سے بھی زیادہ تیز ہمیشہ رہی تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں پیر رسول یہاں تک کہ ينظر اپنے پیر کو بھی نہیں وہ دیکھ پاتے تھے اتنی سخت آنکھ بند ہوئی تھی آنکھ آئی ہوئی تھی تو نبی ایک آشو بے چشم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہا کہاں ہے کہا اللہ کے رسول وہ تو چل ہی نہیں سکتے ہاتھ پکڑ کے لائے گئے پیر رسول کے آپ نے ان کی آنکھ میں تھوک لگایا اور فون ہی وہ ان کی آنکھ کی بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان مبارک عورت سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دو تم شفایاب ہو جاؤ اور اگر چاہو تو صبر کرو و الجنہ تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے تو انہوں <سؤال> نے تو خوش ہو کر کے کہا اللہ کے رسول بل اسبر میں صبر کروں گی لیکن ایک چیز کی دعا کر دیجیے کہ میں جب بے ہوش ہوتی ہوں تو خطرہ ہوتا ہے کہ میں ننگی ہو جاتی ہوں آدمی ہاتھ پیر مارتا خاص طور پر گرگی میں میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میں ننگی ہو جائے کرتی ہوں آپ دعا کیجئے کہ میں ننگینا ہوں سیر رسول نے دعا فرمایا کہ وہ ننگینا ہوں ہزار مرغی ان کو آتی تھی لیکن وہ بے پردہ نہیں ہوتی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب مصیبتوں کی آخری زمانے میں ہم لوگ اس وقت جامع اسلامیہ میں پڑھ رہے تھے اللہ تعالی اچھا رکھے بعض ذمہ دار آ کر کے حکومت کے انہوں نے شیخ ابن باز کے پاس انہوں نے کہا کسی ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے حالات کسی نے بیان کیے جو بڑا آنکھ کا ڈاکٹر تھا اور شیخ انباز کی حالت ایسی تھی کہ اندھیرے میں اگر لائٹ جلائی جائے تو ان کو محسوس ہوتا تھا اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ بینائی ہے امید ہے کہ آنکھ کھولی جائے آنکھ کا علاج کیا جائے تو دیکھیں آ کر کے اطرار کیا لوگوں نے کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ آپ کو کچھ دیکھنا آپ آن کی آنکھ اس طرح سے کچھ ٹھیک ہو جائے کچھ دیکھنے لگے تو پیارا رسول نے فرمایا نہیں ہم صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلا دے گا سبح اللہ یہ آخری زمانے کی بات ہے باب ماجھا اخر ریا ریا اور نمود دکھاوے کے لیے کام کرنے کے بارے میں کیا شریک حکم ہے کیا آیا ہے اللہ کے کلام میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں باب ماجا اس چیز کا بیان ہے جو باتیں آئی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اللہ کے کلام میں ریا اور نمود کے بارے میں دکھاوے کے لیے یا لوگوں کو سنانے کے لیے کام کرنے کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قل اے پیارے رسول فرما دیجیے انشر مسلکم میں تمہیں جیسا انسان ہوں یوحا خائے فضیلت میری یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنی وحی کے لیے انتخاب فرمایا ہے انما انا بشر مثلکم یوحا یو وحی وہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ میری طرف ہم نما اللہ حکم اللہ واحد تمہارا اللہ تمہارا معبود صرف ایک ہے فمن کا یرجو لقاء کا فلیعمل عملا صالحا جو شخص اللہ تعالی سے ملاقات کی امید رکھتا ہے لالچ رکھتا ہے تو کیا کرے فل یا عمل امن کا عربی کے اعتبار سے یا عربی کے کی تعبیر کے اعتبار سے جزا اور شرط ہے شرط من شرطیہ یعنی شرط ہے اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالی سے ملاقات کرنی اللہ تعالی کی چہرے انور کو دیکھنے کا اور یہ جیسا کہ آیا ہے قیامت میں مومنین لوگ اللہ رب العزت کو دیکھیں گے جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نواز دے گا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کی کیا تم کو بہت بڑی نعمت میں دے دوں تو سب کہیں گے اللہ تعالیٰ اب کیا کمی رہی سب کچھ تو دے دیا تم نے پیش کو انوجی اللہ تعالیٰ اپنے وجہ کو کھولیں گے اور ایک روایت دوسرے موقع پر آیا ہے دوسرے موقع پر فیوکش کو یہ پہلے کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پڈلی کھول دیں گے ہر چیز ایمان رکھنی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پڈلی ثابت کی ہے چہرہ ثابت فرمایا ہے آنکھ کا ذکر کیا ہے ہاتھ کا ذکر کیا ہے یہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا اس کو اسی معنی میں سمجھتے تھے لیکن جیسے آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرح کوئی ذات نہیں اللہ کی صفات کی طرح کوئی سبت نہیں یہ نہ سوچے کہ پنڈلی آدمی کی طرح ہے یا خدا خاصہ کسی اور جانور کی طرح یہ بالکل ذہن میں نہ آنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ چہرہ کھولیں گے تو وہ لوگ جو اللہ کو دیکھیں گے ان سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ان کے پاس نہیں ہوگی تو یہ معنی بھی ہے متروب رکمن کا نئے جول کا اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے شاہد میں بیان پڑھا جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ کی تفسیر ہے لدین احسن الفسن و جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہوگی اور جنت سے بڑھ کر کے بھی ایک چیز ہوگی کیا ہوگی زیادہ ضرور و جلا اللہ کے چہرے انور کی طرف دیکھنے کی نعمت یہ سب سے بڑی تو پمن کا ریا جلقا عرب اس بڑی نعمت کو پا لینے کی جس کو امید ہے پلیام عملا صالحا تو شرط ہے کہ وہ عمل صالح کرے ولا یو شرک عبادت ربی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے وہ ان ابھی ہو کسی کو شریک نہ کرے کیونکہ کسی کو اللہ کے ساتھ جو عبادت خاص ہے کسی کے ساتھ شریک کرنے میں وہ شرک ہو گیا اور شرک جو ہے اللہ کے ہاں ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کو معاف ہرگز نہ کریں گے انا انما ان ابھی ہو رہے ہومین شریف بلّہ ہوتا بھی مکان لولی کا وہ قبل کا لین اشرک کلاحب اللہ ملک اگر آپ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف <تصفح> کیا <تصفح> آپ کا مرتبہ بہت بڑا اس کے باوجود آپ کے تمام اعمال ملیا میٹ ان اللہ علیہ فرمین شرک ابھی اللہ تعالیٰ شرف کو اپنے ساتھ شریک کرنے کو ہرگز نہیں معاف کرے گا وہ اخرما دون ہزار اکلی میشا وان ابھی اللہ عنہ حضرت ابو حر رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے <سلام> نے اللہ تعالیٰ سے روایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں ان اگن شرکا یا ان سب سے بے نیاز ہوں تمام شرکا سے جو شریک جن کا جو لوگوں کے شریک اگر ہوتے ہیں تو میں تمام شریکوں سے کسی شریک کے سے بے نیاز ہوں کوئی شخص کوئی شریک ایسا نہیں جس کی مجھے ضرورت ہو اسی کی تفسیر سمد سے کہی گئی ہے سمد کا مطلب سمد اللہ حسمد جو ہو اور سب